فروری کے دنوں میں ایک اتوار کا ذکر ہے تیسرے پہر کے وقت برف پڑ رہا تھا مونس اور مادام بواری اومے اور مونسو یہ سب لوگ سود کا کارخانہ دیکھنے گئے تھے جو یوں ویل سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر وادی میں بن رہا تھا دوا فروش ناپولیو اور اتالی کو بھی لے گیا تھا کہ اس بہانے ورزشی ہی ہو جائے گی اور زورشتی بھی کندھے پر چھتریاں اٹھائے ساتھ تھا یہ لوگ جس عجوبے کو دیکھنے آئے تھے اس سے کم چیز شاید کوئی ہو اجاڑ زمین کا ایک بہت بڑا خطہ تھا جہاں ریت اور پتھروں کے ڈھیر کے درمیان دو چار پہیے یوں ہی الٹے سیدھے پڑے تھے اور اب تو ان پر زنگ بھی لگ چکا تھا زمین کے چاروں طرف ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کی دیواروں پر بہت سی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھی۔ عمارت ابھی پوری نہیں بنی تھی چھت کی کڑیوں میں سے آسمان نظر آتا تھا برجی کو بند کرنے کے لیے جو تختہ رکھا تھا اس میں پیال کے تنکے اور ناچ کی بالیاں ہوئی تھی جو ترنگے فیتوں کی طرح ہوا میں پڑفڑا رہی تھی او میں برابر بولے چلا جا رہا تھا وہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ آگے چل کر اس کار خانے کی کیا اہمیت ہوگی فرش کی مضبوطی اور دیواروں کی موٹائی کا اندازہ لگا تھا۔ تھا اور اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا گز نہیں ہے جیسا مونس اور بینے کے پاس اپنے کام کے لیے ہے ایما نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کے کندھے پر ہلکی سی جھکی ہوئی تھی وہ سورج کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ گول گول تھالی کوہرے میں اپنی زرد زرد روشنی پھیلا کر منظر کو کیسا حسین اور شاندار بنا رہی ہے اس نے مڑ کے دیکھا تو چارلز کھڑا تھا اس نے بھو تک ٹوپی مڑ رکھی تھی اور اس کے موٹے موٹے ہونٹ کانپ رہے تھے جس سے اس کا چہرہ بڑا احمقانہ معلوم ہونے لگا تھا یہاں تک کہ اس کی کمر اس کی پرسکون کمر کو دیکھ کے جھنجلاہٹ سی ہوتی تھی احمق کو اس کے کوٹ پر پہننے والے کی ساری بے لطفی بے رنگی اور آمیا پن لکھا ہوا نظر آ رہا تھا چارلز کی طرف اس طرح دیکھتے دیکھتے ایما کو اپنی بیزاری میں ایک فاسد قسم کی لذت محسوس ہونے لگی تھی اتنے میں لہو تھوڑا سا اس کی طرف بڑھایا سردی سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اس کے چہرے پر ایک نئی لطافت اور نرمی آ گئی تھی اس کے گلو بند اور گردن کے بیچ میں قمیص کا کالر ذرا ڈھیلا سا تھا اور نیچے سے کھال نظر آ رہی تھی بالوں کی ایک لٹ کے اندر سے کان کی لو جھانک رہی تھی اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں بادلوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور ایما کون پہاڑی جھیلوں سے بھی صاف شفاف اور حسین معلوم ہو رہی تھی جن میں آسمانوں کا جلوہ نظر آتا ہے بدماش دوا فروش نے ایکائک چیخ کے کہا اور وہ دوڑ کے اپنے بیٹے کے پاس پہنچا جو اپنے جوتے سفید کرنے کے لیے چونے کے ڈھیر پر چڑھا تھا اور اب اس میں پھنس گیا تھا ناپو لیہوں پر زور کی ڈانٹ پڑی تو اس نے دھاڑنا شروع کر دیا جوشتے پیال سے اس کے جوتے سکھانے لگا مگر چاقو کی ضرورت پڑ گئی چارلز نے فوراً اپنا چاقو پیش کر دیا اچھا ایما دل ہی دل میں بولی کسانوں کی طرح جیب میں چاقو بھی لیے پھرتا ہے پالا پڑنے لگا اور یہ سب لوگ یوں ویل واپس ہو لیے شام کو مادام بواری اپنے پڑوسی کے گھر نہیں گئی جب چارلز چلا گیا اور وہ اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرنے لگی تو اس کے دماغ میں مقابلہ و موازنہ پھر شروع ہو گیا اور ایسی وضاحت اور صفائی کے ساتھ جیسے واقعی ایک سنسنی سی محسوس ہو رہی ہو پھر یاد نے ہر بات میں دور دراز کی چیزوں کسی دلکشی پیدا کر دی وہ اپنے بستر پر لیٹی آگ کے ساف ستھرے شولوں کو تک رہی تھی اور لیوں کھڑا ایک ہاتھ سے اپنی بیت کو دوہرا کر رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اتالی کو پکڑ رکھا ہے جو چپ چاپ برف کا ٹکڑا چوس رہی ہے اسے لےوں بڑا دلکش معلوم ہو رہا تھا اور بھلایا نہ بھولتا تھا ایما کو پچھلے دنوں کی باتیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اس کے بولے ہوئے لفظ اس کی آواز اور لب و لہجہ غرض کے اس کی ساری شخصیت یاد آ رہی تھی وہ بار بار اپنے ہوٹ آگے بڑھا دیتی جیسے بوسا لینے والی ہو اور کہتی ہاں بڑا حسین ہے بڑا حسین ہے کہیں اسے محبت تو نہیں ہے وہ دل ہی دل میں پوچھتی مگر کس سے مجھ سے ساری شہادتیں یکبیک اس کی نظروں کے سامنے ابھر آئیں اس کا دل بلیاں اچھلنے لگا آگ کے شولے نے چھت پر ہنسی کھلکھلاتی خل ہوئی سی روشنی ڈالی وہ کمر کے بل لیٹ گئی اور اپنی باہیں پھیلا دی پھر وہی دائمی شکوا شکایت اور فریاد شروع ہو گئی کاش کے خدا کی مرضی ایسی ہی ہوتی اور آخر کیوں نہیں ہو سکتی تھی اسے روکنے والا کون تھا؟ آدھی رات کو چارلز گھر آیا تو وہ ایسی بن گئی جیسے ابھی جاگی ہو جب وہ کپڑے اتارنے لگا اور کچھ بڑ ہوئی تو ایما نے شکایت کی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے پھر یوں ہی بے پرواہی سے پوچھا کہ آج شام کیا کیا باتیں رہیں چارلس نے بتایا مونسو لی بڑے سویرے اپنے کمرے میں چلے گئے ایما ایک دم سے کھل اٹھی اس کی روح ایک نئے سرور سے لبریز ہو گئی اور وہ سو گئی اگلے دن سورج غروب ہونے کے وقت گاؤں کا بزاز مونسو لیوریو ایما سے ملنے آیا اس دکاندار میں بڑی بڑی خوبیاں تھی پیدا تو ہوا تھا وہ کیسکنی میں اور پلا بڑا تھا نورمنڈی میں چنانچ جنوب کے لوگوں کی چرب زبانی میں کوشوا لوگوں کی چالاکی کا قلم لگ گیا تھا اس کا موٹا سا پل پلا اور صفا چٹ چہرہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دوا سے رنگ رکھا ہو اس کی چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھوں کی سفید بالوں کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو جاتی تھی کسی کو بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں تھا کہ پہلے اس کا پیشہ تھا کیا کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ پھیری والا تھا اور کچھ لوگوں کے قول کے مطابق وہ روتوں میں ساہوکار تھا البتہ اتنی بات یقینی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ایسے ایسے پیچیدہ سوالات حل کر لیتا تھا کہ بینے کی بھی ہمت جواب دے جاتی اس کی خوش اخلاقی چاپلوسی بن کے رہ گئی تھی اس کی کمر ہمیشہ جھکی رہتی تھی جیسے کسی کو سلام کر رہا ہو یا دعوت دے رہا ہو اس نے اپنی ٹوپی جس کے چاروں طرف سیاہ میں پٹی لگی ہوئی تھی دروازے کے باہر ہی چھوڑ دی اور اندر آکے میز پر سبز رنگ کا ایک بکس رکھ دیا تسلیماتوں کو نشات کے بعد اس نے مادام سے شکایت شروع کر دی یہ آج اتنے دن ہونے کو آئے مگر آپ نے مجھے کوئی خدمت بجا کا موقع نہیں دیا ایسی ٹوٹی پھوٹی دکان اس لائق نہیں تھی کہ کوئی فیشنیبل خاتون اس کی طرف متوجہ ہو سکے ان الفاظ پر اس نے خاص طور سے زور دیا بہرحال صرف مادام کے حکم کی دیر تھی وہ تیار تھا کہ جو چیز بھی مطلوب ہوگی حاضر کرے گا خواہ کپڑا ہو خواہ ٹوپیاں سنگار کا سامان ہو یا بسات کھانے کی چیزیں کیونکہ وہ مہینے میں چار دفعہ ضرور شہر جاتا تھا اور بڑی بڑی دکانوں سے اس کا لین دین تھا بارب دوش گران سویز تروا فریر ان سب دکانوں پر آپ اس کا نام لے کے پوچھ سکتے تھے یہ سب لوگ اس سے اتنی اچھی طرح واقف تھے جیسے اپنی جیبوں سے آج وہ سامنے سے گزرتے ہوئے اندر چلا آیا تھا کہ آج تو میرے پاس اتفاق سے طرح طرح کی چیزیں ہیں اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور مادام کو دکھاتا چلوں اور اس نے بکس میں سے کوئی آدھی درجن کڑے ہوئے کالر نکال کے سامنے رکھ دیے مادام بواری نے انہیں الٹ پلٹ کے دیکھا مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ بولی مونسو نے بڑی نفاست برتتے ہوئے الجیریا کے تین رومال انگلستان کی سوئیوں کے کئی فیتے تنکوں کی بنی ہوئی اور آخر میں ناریل کی بنی ہوئی انڈوں والی چار پیالیاں دکھائیں جنہیں قیدیوں نے تراش کر بنایا تھا پھر وہ میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہو گیا مو کھلا گردن آگے کو نکلی بدن جھکا ہوا اور غور سے دیکھنے لگا کہ ایما کے چہرے سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کے سامنے ادھر سے ٹہل رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی وقتاً فوقتاً لیوریو پورے کھلے ہوئے ریشمی رومالوں پر ناخن سے دیتا جیسے گرد جھاڑ رہا ہو رومال ہلکے سے سرسراتے اور شام کے ہرے ہرے دھندلکے میں کپڑے پر بنی ہوئی سنہری ٹکلیاں چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح جگمگا اٹھتی کیسے دیے ہیں کوڑیوں کے مول اس نے جواب دیا بالکل کوڑیوں کے مول مگر جلدی ہی کیا ہے جب سہولت ہو دے دیجیے گا ہم لوگ کوئی یہودی تو نہیں ایما نے دو چار لمحے غور کیا اور آخر مونسو لیوریو کی پیشکش قبول کرنے سے دوبارہ انکار کر دیا لیوریو نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو بہتر ہے خیر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے اپنی بیوی سے تو میری نہیں نبھی مگر ویسے عورتوں سے میری ہمیشہ خوب بنتی ہیں۔ ایما مسکرانے لگی اس مذاق کے بعد وہ بڑی بھلمن منساحت سے کہنے لگا جی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے روپئے کی فکر نہیں ہے بلکہ اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو روپیہ دے بھی سکتا ہوں ایما نے حیرت کا اظہار کیا لیوریوں نے جلدی سے نیچی آواز میں کہا جب بھی چاہیں آپ بغیر کسی دقت کے لے سکتی ہیں یقین رکھیے اور پھر وہ کیفے فرانسے کے مالک پیئر تیلیے کی خیریت پوچھنے لگا جو ان دنوں مونس بواری کے زیر علاج تھا پیئر تیلیے کو ہو کیا گیا ہے اسے ایسے زوروں کی کھانسی اٹھتی ہے کہ سارا مکان ہل جاتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ اب اسے فلالین کا کوٹ نہیں چاہیے بلکہ بڑی جلدی چیڑ کے تختوں کی ضرورت پڑنے والی ہے جوانی میں اس نے عیاشی بھی بہت کی ہے مادام ایسے لوگوں میں باقاعدگی تو نام کو نہیں ہوتی شراب نے اسے جلا کے کوئلہ کر دیا ہے بہرحال ہے تو بات افسوس کی اپنا ایک ملاقاتی ہو اور اس طرح ختم ہو جائے اور اپنا بکس بند کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے مریضوں کے بارے میں تقریر کرتا رہا بس یہ موسم کی بات ہے اس نے بھمیں چڑھا کر فرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی ان سب بیماریوں کی جڑ ہے میری طبیعت بھی کچھ ڈاماڈول سی ہو رہی ہے کمر میں کچھ درد سا ہے آج کل میں آ کے ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤں گا اچھا مادام واری خدا حافظ میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں مجھے تو اپنا تابع دار سمجھیے اور اس نے باہر نکل کے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا ایما نے رات کا کھانا کشتی میں رکھوا کے اپنے کمرے ہی میں منگوا لیا اور آگ کے پاس بیٹھ کے کھایا کھانے میں اس نے بڑی دیر لگائی وہ ہر طرح سے مطمئن اور آسودہ تھی میں نے بھی کیسی نیکی سے کام لیا رومالوں کا خیال آیا تو وہ دل ہی دل میں بولی زینے پر قدموں کی آواز سنائی دی یہ لے تھا اس نے کے دراز میں سے کا جو پلندہ سب سے پہلے ہاتھ آیا نکال لیا اور بیٹھ کے کنارے بنانے لگی جب وہ اندر آیا تو ایماں بڑی مصروف معلوم ہو رہی تھی باتیں بڑی دھیلی چل رہی تھی مادام بواری ہر دو چار منٹ بعد چپ ہو جاتی تھی اور لیوں بھی سٹ پٹایا ہوا سا معلوم ہوتا تھا وہ آگ کے قریب ایک نیچی سی کرسی پر بیٹھا انگوشتا رکھنے کے ہاتھی دانت والے ڈبے سے کھیل رہا تھا ایما برابر سیے جا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً ناخن سے کپڑے کا کنارا الٹ دیتی تھی وہ بالکل نہیں بول رہی تھی لہو بھی چپ تھا اسے ایما کی خاموشی نے بھی اتنا ہی مسہور کر رکھا تھا جتنا اس کی گفتگو کر لیتی بےچارہ ایما نے سوچا کہیں مجھ سے ناخوش تو نہیں ہو گئی نے دل دل میں سوال کیا آخر لیو نے کہا کہ میں آج کل میں دفتر کے کام سے رواں جانے والا ہوں آپ کا موسیقی کی کتابوں کا چندہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ تو میں داخل کرتا ہوں جی نہیں ایما نے جواب دیا کیوں؟ کیوں بھیچ کے آہستہ آہستہ اس کام سے لیوں کو کوفت ہونے لگی. معلوم ہوتا تھا کہ اس سے ایما کی انگلوں کے سرے کھردرے ہوتے جا رہے ہیں اسے ایک بڑا شوخ فکرا سوجا مگر کہنے کی ہمت نہیں پڑی تو کیا پھر چھوڑ دینے کا ارادہ اس نے کہا کیا چیز ایما جلدی سے پوچھا موسیقی او oh ہاں آخر گھر کا کام کاج ہے شوہر کی خدمت ہے ہزاروں چیزیں ہیں غرض کے بیسوں فرائض ہیں جن کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے ایما نے گھڑی کی طرف دیکھا چارلز کو دیر ہو گئی تھی اب وہ ایسے بننے لگی جیسے بڑی فکر پڑ گئی ہو بلکہ اس نے دو تین دفعہ کہا بڑے نیک آدمی ہیں کلرک کو مونس بواری سے بڑا لگاؤ تھا مگر اس کے متعلق ایسی پیار بھری باتیں سن کر اسے بڑا تعجب ہوا بلکہ اس کی طبیعت منعقد ہو گئی بہرحال حال اس نے مونس اور بواری کی خوانی شروع کر دی اور بولا کہ میں ہی کیا ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے خاص طور سے دوا فروش او ہو وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں ایما کہنے لگی ہاں یقیناً کلرک نے جواب دیا لے او مادام اومے کا ذکر کرنے لگا کہ وہ بڑی میلی کچیلی رہتی ہے اور اسے دیکھ کر ہنسی آتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایما نے بات کاٹی اچھی بیوی کو اس کی کیا پرواہ کہ میں کیسی لگتی ہوں کیسی نہیں اور پھر وہ خاموش ہو گئی کے بعد روز یہی عالم رہا ایما کی باتیں اس کے طور طریقے سے دلچسپی لینی شروع کر دی باقاعدہ گرجا جانے لگی اور ملازمہ کی نگرانی بھی ذرا سختی سے کرنے لگی اس نے برت کو دایا کے پاس سے بلوا لیا جب ملنے والے آتے تو فیلیستے بچے کو اندر لے جاتی اور مادام بواری اس کے کپڑے اتار کے دکھاتی کہ بچی کیسی تندرست ہے وہ لوگوں کو سناتی کہ مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے اسے بڑی ہے بلکہ میں تو بچوں کی دیوانی ہوں اپنی بچی کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایسی غزل سرائیاں کرتی جنہیں یوویل والوں کے علاوہ ہر آدمی کو نوترام دپاری کی ساشت یاد آ جاتی چارلس گھر آتا تو اسے اپنی سلیپریں گرم ہونے کے لیے آگ کے پاس رکھی ملتی اب اس کی واسکٹ کا استر کبھی ادڑا ہوا نہ ہوتا اور نہ اس کی قمیض کے بٹن غائب ہوتے یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی کہ میری رات کو اوڑھنے کی ٹوپیاں الماری میں بڑی احتیاط سے برابر برابر کے ڈھیروں میں چنی رکھی ہیں باغ میں چہل قدمی کرنے پر اب وہ پہلے کی طرح بڑبڑاتی بھی نہیں تھی جو کچھ وہ کہتا ہمیشہ ہو جاتا چاہے ایما اس کا مطلب ٹھیک طرح سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو مگر چپ چاپ کان دبا کے بعد مان لیتی اور جب لیو دیکھتا کہ چارلز کھانے کے بعد آگ کے پاس آ بیٹھا ہے پیٹ پر اور پیر انگلی پر جمی ہوئے گال خوشخوی سے لالوں لال آنکھیں مسرت سے پر نم بچی قالین پر رینگ رہی ہے اور یہ نازک سی کمر والی عورت آرام کرسی کے پیچھے سے کے چارلز کے ماتھے پر بوسا دے رہی ہے تو وہ دل, ہی دل میں کہنے لگتا کیا پاگل پن ہے میں اس عورت تک کیسے رسائی حاصل کروں چنانچہ اسے ایما ایسی پاک باز اور اپنی پہنچ سے باہر معلوم ہونے لگی کہ اسے بالکل امید نہ رہی ذرا سی بھی نہیں لیکن اسے حاصل کر سکنے کا خیال ترک کر کے اس کو ایک انتہائی بلند مقام پر پہنچا دیا وہ سے ان تمام جسمانی صفات سے بلند تر نظر آنے لگی جن سے وہ کوئی نفع نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں اہمار روز بروز اونچی ہوتی رہی اور اس سے اتنی دور پہنچتی چلی گئی جیسے کوئی عظیم الشان دیوی یک بیک نمودار ہو گئی ہو اور اب مائل پرواز ہو۔ یہ احساس ان مصفہ و منظہ احساسات میں سے تھا جو زندگی کے کاروبار میں مخل نہیں ہوتے جن کی پرورشی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑے نادر ہوتے ہیں۔ اور جن کی طوفان خیزی میں اتنی لذت نہیں ملتی جتنا دکھ ان کے غائب ہو جانے سے پہنچتا ہے ایما دبلی ہوتی چلی گئی اس کے گال زرد ہو گئے چہرہ لمبا پڑ گیا سیاہ بال بڑی بڑی آنکھیں ستوا ناک چڑیوں کی سی چال ہر وقت گمسم وہ ایسی لگتی تھی جیسے زندگی میں سے گزر رہی ہو اور دامن تک نہ لگنے دیتی ہو اور اس کی پیشانی پر آسمانی تقدیر کی دھندلی دھندلی موہر ہو وہ بڑی مغموم اور بڑی پرسکون رہتی تھی بیک وقت ایسی ملائمت اور ایسی کمامیزی برتتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھ کے آدمی ایک برفانی قسم کی دلکشی محسوس کرتا تھا جیسے گرجاؤں میں پھولوں کی خوشبو اور سنگ مرمر کی ٹھنڈک سے ہم کانپ اٹھتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس رانائی کے جادو سے بچ نہیں سکے دوا فروش کہا کرتا تھا اس عورت میں بڑی خوبیاں ہیں یہ تو اس لائق ہے کہ کسی بڑے افسر کی بیوی ہو گھر والیاں اس کی کفایت شعاری کی تعریف کرتی تھیں مریض خوشخلقی کی اور غریب لوگ سخاوت کی مگر اس کا غصہ اس کی نفرت اس کی خواہشات اسے کھائے جا رہی تھی اس پتلی پتلی چنٹوں والے لباس کے نیچے ایک مسترد دل چھپا ہوا تھا جس کی اذیت کشی کے بارے میں ان پاکیزہ ہونٹوں تک ایک لفظ نہ آتا تھا اسے لیوں سے محبت تھی اور وہ خلوت کی تلاش میں رہتی تھی تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے تصور سے لطف اندوز ہو سکے لیوں کی شکل دیکھنے سے اس تفکر کی عشرت انگیزی میں فرق آ جاتا اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی ایما کی نس نس پھڑک اٹھتی پھر اس کی موجودگی میں جذبات کی شدت کم ہو جاتی اور اس کے بعد ایما کے بعد اندر صرف ایک بے پایا حیرت رہ جاتی جس کا اختتام رنج و پر ہوتا لے کو اس کی خبر نہیں تھی کہ جب وہ مایوس ہو کر چل دیتا ہے تو وہ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد اٹھ کے اسے سڑک پر جاتا ہوا دیکھتی ہے اسے فکر لگی رہتی کہ لہو کب آتا ہے اور کب جاتا ہے وہ اس کا چہرہ تکتی رہتی اس کے کمرے میں جانے کا عذر تراشنے کے لیے لمبے چوڑے قصے گھڑتی اسے دوا فروش کی بیوی بی بی بی بڑی خوش قسمت معلوم ہوتی کہ وہ اسی چھت کے نیچے سوتی ہے اور منڈلاتے رہتے جیسے لیوندور کے کبوتر جو اس گھر کی نالیوں میں اپنے لال لال پیر اور سفید سفید پر ڈبونے آیا کرتے تھے مگر ایما پر اپنی محبت جتنی واضح ہوتی گئی اس نے اتنا ہی اسے کچلا تاکہ محبت ظاہر نہ ہونے پائے اور اس کی شدت کم کی جا سکے وہ چاہتی تھی کہ اس کے دل کا راز خود ہی لے اور وہ بیٹھی ایسے مواقع اور حادثات سوچا کرتی جن سے یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے جو چیز اسے روک رہی تھی وہ دراصل خوف اور کاہلی تھی اور کچھ شرم کا احساس بھی وہ سوچتی کہ میں نے اس سے بڑی بے رخی برتی ہے اب وقت نکل گیا اور بات ختم ہو گئی پھر اس کا غرور اسے سہارا دیتا یہ سوچ کر اسے خوشی ہوتی کہ میں کم سے کم اپنے آپ سے یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ میں بڑی پاک باز ہوں اور وہ آئینے کے سامنے ایسے بن بن کے کھڑی ہوتی جیسے بالکل راضی برضا ہو اس طرح اسے تھوڑی سی تسلی ملتی اور وہ جو سمجھتی تھی کہ میں بڑی قربانی کر رہی ہوں تو اس کا دکھ بھی ذرا کم ہوتا پھر نفسانی خواہشات مال و دولت کی تمنا اور شدید محبت کی افسردگی یہ سب چیزیں گھل مل کر ایک واحد کرب و اذیت بن گئیں اور اس طرف سے اپنی توجہ ہٹانے کے بجائے ایما اس دکھ سے اور بھی لپٹتی چلی گئی وہ بڑھ بڑھ کے اپنے سر درد و غم مول لینے لگی اور ہر جگہ اس کے موقع ڈھونڈنے لگی کھانا ٹھیک نہ پکا ہو تو وہ تو کٹتی دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جائے تو جلا پڑتی ان مخملی لباسوں کا رنج کرتی جو اسے حاصل نہ ہوئے اس خوشی کے سوگ میں سر دھنتی جو ہاتھ سے نکل گئی اپنے آسمان سے باتے کرنے والے خوابوں کو روتی اپنے گھر کی تنگ فضا پر کڑتی جو بات ایما کو خاص طور سے برنگیختہ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ چارلز کو اس کے روحانی کرب کا سرے سے احساس ہی نہیں معلوم ہوتا تھا اسے پورا یقین تھا کہ میں نے ایما کی خوشی کا سارا سامان فراہم کر رکھا ہے مگر ایمہ کو اس کا یہ خیال ایک مکانہ توہین معلوم ہوتا تھا اور اس امر میں اس کا تیقن احسان فراموشی پھر آخر وہ کس کی خاطر پاک بازی سے کام لے رہی تھی اسی کی خاطر نہ جو مسررت کے راستے میں روڑا تھا اس کے سارے دکھ درد کا باعث اور گویا جس پیچ در پیچ فیتے میں وہ چاروں طرف سے جکڑی ہوئی تھی اس کا دھار دار بکسوا غرض کے اکتاہٹ سے جتنی بھی مختلف قسم کی نفرتیں پیدا ہوئی تھی وہ سب کی سب اس نے ایک اکیلے چارلز پر مرکوز کر دی اور نفرت کو گھٹانے کی جتنی کوشش ہوئی وہ الٹی اور بڑھتی ہی گئی کیونکہ مایوسی کے اسباب پہلے ہی کون سے کم تھے اب اوپر سے ان بے سمر کوششوں کا اضافہ ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کے سامان زیادہ ہی ہوتے چلے گئے وہ اپنے آپ سے بڑی ملائمت برتتی تھی اور یہی چیز اسے چارلز کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھارتی رہی گھر کی بے رنگی اور بے لطفی اس کے دماغ میں عجیب عجیب قسم کے شہوت پرستانہ خیالات پیدا کرتی تھی اور شوہر کی محبت ذنا کاری کی ترغیب دلاتی تھی وہ چاہتی تھی کہ چارلز اسے خوب پیٹے تاکہ چارلز سے نفرت کرنے اور اسے انتقام لینے کا حق تو حاصل ہو جائے اس کے تخیل میں ایسی ایسی ہولناک باتیں آتی کہ بعض دفعہ تو خود اسے تعجب ہونے لگتا مگر بہرحال وہ چاروں ناچار اسی طرح مسکراتی رہتی اس کے شوہر کو دن رات یہی رٹ لگی رہتی کہ تم بڑی خوش ہو اور اسے سننا پڑتا بلکہ یہ بہانہ بنانا پڑتا کہ ہاں میں خوش ہوں اور اس بات کا یقین بھی دلانا پڑتا مگر ایما کو اس ریاکاری سے بڑی گھناتی آتی تھی کبھی کبھی اس کا جی مچلتا کہ لہوں کے ساتھ کہیں بھاگ جاؤں اور نئے سرے سے زندگی شروع کر دوں لیکن اچانک اس کی روح میں تاریکی سے لبریز ایک مبہم سا خلا پیدا ہو جاتا پھر اب اسے مجھ سے محبت بھی تو نہیں رہی وہ سوچتی میرا کیا بنے گا کس سے مدد مانگوں اپنے دل کو کیسے تسکین دوں مجھے کیسے قرار آئے وہ بڑی دل شکستہ اور بے جان سی ہو جاتی اس کا سانس پھول جاتا بس چپکی بڑی سُپکیاں لیتی رہتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے آپ صاحب سے کیوں نہیں کہتی اگر ایسے ہے کے دور میں ملازما اندر آ جاتی تو وہ پوچھتی کچھ نہیں میرے اعصاب کی خرابی ہے ایمہ کہتی ان سے ذکر نہ کرنا خام پریشان ہوں گے جی اچھا فلیستے جواب دیتی آپ تو بالکل لاگیرین کی طرح ہیں وہی پیئر گیری کی بیٹی وہ جو پولے کا مچھیرہ ہے آپ کے یہاں آنے سے پہلے جب میں دیپ میں تھی تو وہاں اسے دیکھا کرتی تھی آپ کو کیا بتاؤں بڑی ہی غمگین رہتی تھی جب دیکھو اپنے گھر کی دہلیز پہ سیدھی تنی کھڑی ہے بالکل ایسی لگتی تھی جیسے دروازے کے آگے سفید چادر لٹکا رکھی ہو اس کی بیماری بھی کچھ عجیب سی تھی اس کے دماغ پہ دھند سی چھا گئی تھی حکیم ڈاکٹر سب کو دکھا لیا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا نہ پادری صاحب کی جھاڑ پھونک کوئی اثر دکھایا اس کی حالت بہت بگڑ جاتی تو وہ اکیلی سمندر کے کنارے پہ جا پہنچتی چنگی والا گشت کرتا ہوا ادھر آ جاتا تو اکثر یہ تماشا نظر آتا کہ ریت پر الٹے مو پڑی ہے اور روئے چلی جا رہی ہے پھر جب اس کا بیاہ ہو گیا تو سنائے ہے کہ بیماری بیماری سب جاتی رہی لیکن میرے ساتھ تو الٹا معاملہ ہے ایما کہتی مجھے تو بیماری بیاہ کے بعد لگی ہے ایک دن شام کو کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایما اس کے قریب بیٹھی گرجا کے جما دار لیستی بوتوا کو جھاڑیاں تراشتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک کے کان میں گرجا کی گھنٹیوں کی آواز آئی اپریل کے شروع کے دن تھے جب پھولوں پر بہار ہوتی ہے نئی کیاریوں پر گرم گرم سی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ باغ ہسیناؤں کی طرح گرمیوں کے میلوں کے لیے بن سبر رہے ہیں باغیچے کی جالیوں میں سے دریا بہت دور تک کھیتوں میں گھومتا گھامتا گھاس میں لہریاں بناتا بہتا نظر آ رہا تھا چنار کے لنڈ درختوں کے درمیان کوہرا اوپر اٹھ رہا تھا اور پیڑوں کے خاکوں میں بنفشائی رنگ کی چھینٹ سی آ گئی تھی معلوم ہوتا تھا کہ شاخوں پر ایک بہت ہی نفیس جھلا جھل کی اوڑنی لٹک رہی ہے بس فرق اتنا تھا کہ کوہرا ریشم سے بھی زیادہ زردی مائل اور باریک تھا وہاں دور مویشی چل پھر رہے تھے لیکن نہ تو ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی نہ ڈکرانے کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی اور اس کی نرم اور کومل ماتمی لئے برابر جاری تھی گھنٹی کی ٹن, ٹن ٹن ٹن ٹن سنتے سنتے ایما اپنی جوانی اور اسکول کے دنوں کی پرانی یادوں میں کھو گئی اسے وہ بڑے بڑے شمادان یاد آئے جو قربان گاہ کے اوپر پھولوں سے بھرے ہوئے گلدانوں سے بھی اونچے نظر آیا کرتے تھے عبادت گاہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے ستون اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے اس کا جی چاہنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر سفید نقابوں کی اس لمبی چوڑی قطار میں کھو جاؤں جس میں مناجات کی کتابوں پر جھکی ہوئی راہ باؤں کی سیاہ کلبدار اوڑھنیا بالکل الگ دکھائی دیتی تھی اتوار کی نماز میں جب وہ سر اوپر اٹھا کر دیکھتی تھی تو بخورات کے بلند ہوتے ہوئے نیلے نیلے دھوئیں میں کنواری مریم کا بھولا بھالا چہرہ نظر آیا کرتا تھا یہ سب باتیں یاد آئیں تو ایما کا دل بھر آیا وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور اور بالکل بےکس محسوس کرنے لگی جیسے چڑیا کے نوچے ہوئے پر طوفان کی لپیٹے میں اور وہ غیر شعوری طور پر اٹھ کے گرجا کی طرف چل دی اس کا دل عبادت کرنے کو چاہ رہا تھا اس سے بحث نہیں کہ عبادت کیا ہو بس مطلب یہ تھا کہ اس کی روح پر محویت کا عالم تاری ہو جائے اور ساری کائنات اس میں کھو جائے۔ چوک میں اسے لیستی بوڑوا ملا جو اب लौट کے آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری دن بھر کی محنت مزدوری میں کمی نہ آئے۔ چنانچہ وہ اپنا کام بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور پھر واپس آ کے کام میں لگ جاتا تھا۔ اور اس طرح گرجا کی گھنٹی اپنی سہولت کا خیال رکھ کے بجاتا تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے گھنٹی بجانے میں فائدہ یہ تھا کہ لڑکے دینیاتی سوالوں جواب کے گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جو دو چار لڑکے آ پہنچے تھے وہ قبرستان کے پتھروں پر گولیاں کھیل رہے تھے کچھ اور لڑکے دیواروں کے اوپر بیٹھے اپنی ٹانگیں ہلا رہے تھے اور تازہ ترین قبروں اور احاطے کی نیچی سی دیوار کے بیچ میں جو کرنجوے کے پودے اگائے تھے ان میں اپنے لکڑی کے جوتوں سے ٹھوکرے مار رہے تھے بس یہی ذرا سی ہریالی تھی ورنہ سارے میں پتھر ہی پتھر تھے جن پر جھاڑو بہارو کے باوجود باریک باریک سا ریت جما رہتا تھا بچے کپڑے کے جوتے پہنے ایسے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے جیسے یہ احاطہ انہی کے لیے بنا ہو۔ گھنٹی کی گھوں گھوں گھوںوں میں بھی ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی برجی کی چھت میں جو زبردست رسی لٹک رہی تھی اس کے جھوٹے جیسے جیسے ہلکے ہوتے جا رہے تھے ویسے ہی ویسے گھنٹی کی آواز بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اور اب رسی زمین پر گھسٹنے لگی تھی۔ ابابیلیں چھوٹی چھوٹی چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر اڑ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے اپنے پروں کے کناروں سے ہوا کو کاٹتی اور جلدی سے منڈیروں کی ایٹوں کے نیچے اپنے زرد زرد گھونسلوں میں واپس آ جاتی گرجا کے آخری کونے پر ایک چیک جل رہا تھا یہ ایک دیا تھا جسے شیشے کی چمنی میں رکھ کے اوپر ٹانگ دیا تھا. دور سے اس کی لو ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے تیل میں ایک سفید سا دھبا لرز رہا ہو گرجا کے بیچوں بیچ سورج کی ایک لمبی سی کرن پڑ رہی تھی جس سے عمارت کا نچلا حصہ اور کونے اندھیرے اندھیرے معلوم ہونے لگے تھے پادری صاحب کہاں ہے مادام بواری نے ایک لڑکے سے پوچھا جو یوں ہی دل لگی میں ایک بڑے سے سوراخ میں چھوٹی سی کیل ڈال کے ہلا رہا تھا ابھی آتے ہیں اس نے جواب دیا اور واقعی پادری صاحب کے مکان کا دروازہ کھلا اور وہ نمودار ہو گئے انہیں دیکھتے ہی بچے علم اللہ گرجا کے اندر بھاگ لیے یہ بدماش لونڈے پادری صاحب نے منہ موہ منہ میں کہا کسی طرح نہیں مان کے دیتے پھر انہوں نے جھک کے ایک دینیات کی پھٹی پڑی کتاب اٹھائی جس میں ان کا پیر لگ گیا تھا کسی چیز کی بھی تو عزت نہیں کرتے مگر مادام بواری کو دیکھتے ہی بولے معاف کیجیے گا میں آپ کو پہچانا نہیں تھا چہرے پر پڑ رہی تھی اور جبے کا موٹا ادنا کپڑا کچھ پیلا پیلا معلوم ہونے لگا تھا کوہنیوں کے پاس سے جبا اتنا گھس گیا تھا کہ یہ جگہ چمکنے سی لگی تھی اور دامن کے ٹانکے ادر گئے تھے ان کے چوڑے چکلے سینے پر بٹنوں کی قطار کے ساتھ ساتھ چکنائی اور تمباکو کے دھبے چلے گئے تھے اور گلو بند سے جتنا آگے چلو اتنے ہی زیادہ ہوتے جاتے تھے ان کی لال لال ٹھوڑی کی موٹی موٹی تہیں گلو بند پر ٹکی ہوئی اس کپڑے پر زرد زرد چتیاں تھیں جو ان کی بھوری داڑھی کے سن جیسے بالوں کے نیچے جا کے غائب ہو جاتی تھی انہوں نے ابھی ابھی کھانا کھایا تھا اور بڑے زور زور سے سانس لے رہے تھے کہیے کیسا مزاج ہے وہ بولے اچھی نہیں ہوں ایما جواب دیا کچھ طبیعت خراب ہے ہاں میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو رہا ہے پادری صاحب نے کہا گرمیوں کے شروع میں تو آدمی بڑا کمزور ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا مگر بہرحال سینٹ پال کے بقول آدمی تو پیدا ہی ہوا ہے مصیبت جھیلنے کو اچھا مونس اور بواری اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ایما نے بڑی حکارت سے مو بنا کر کہا ہے بےچارے پادری نے بڑے تعجب سے پوچھا وہ آپ کے لیے کوئی نسخہ نہیں لکھتے ایما بولی جی مجھے دبا کی ضرورت نہیں ہے دعا چاہیے لیکن پادری صاحب وقتاً فوقتاً گرجا کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے جہاں لڑکے گٹنوں کے بل جھکے جھکے ایک دوسرے کے کندھا مار رہے تھے اور بوریوں کی طرح لڑک رہے تھے میں پوچھنا چاہتی ہوں ایما کہنے لگی ربودے ذرا ہوش میں رہے پادری صاحب نے غصے میں چلا کے کہا بدماش ابھی آ کے تیرے کان گرم کرتا ہوں پھر ایما کی طرف مخاطب ہو کے بولے یہ بودے بڑھائی کا لڑکا ہے اس کے ماں باپ خاصے کھاتے پیتے ہیں انہوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے ویسے ہے بڑا تیز ذرا بھی جی لگائے تو بڑی جلدی پڑ سکتا ہے میں کبھی کبھی اسے مذاق میں ربودے کہا کرتا ہوں جیسے اس سڑک کا نام ہے نا جو میئر دم کو جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ تو میں مو ربودے یعنی میرا ربودے کہتا ہوں ہاں ہاں مو ربودے ریبودے پہاڑ ابھی اس دن میں نے بڑے پادری صاحب کو یہ لطیفہ سنایا تو وہ بھی ہنس پڑے یعنی ایسے بڑے آدمی ہو کے بھی وہ اس لطیفے پہ ہنس پڑے اچھا بواری کیسے ہیں معلوم ہوتا تھا کہ نہیں مگر پادری صاحب اپنی واقعی ہمیشہ بہت مصروف رہتے ہیں اس علاقے میں ان سے اور مجھ سے زیادہ مصروف آدمی اور ہیں ہی کون مگر وہ جسم کے معالج ہیں انہوں نے موٹا سا کہکاہ لگا کے کہا اور میں روح کا اس نے اپنی ملتجی نگاہیں پادری صاحب کے اوپر جما دی اور بولی ہاں آپ کے پاس سارے دکھوں کی دارو ہے ارے بس رہنے بھی دیجیے ماں دام بواری آج صبح مجھے بادیو ویل جانا پڑا ایک گائے بیمار تھی لوگ سمجھے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے خدا جانے کیا بات ان لوگوں کی ساری کی ساری گائیں گائے کیجیے گا لانگ مار بودے مانتے ہو کہ میں پھر آؤں اور ایک دم سے اچھل کے پادری صاحب جا کے اندر ہو لیے لڑکے ابھی ابھی بڑی میز کے گل جمع ہوئے تھے کچھ تو تیپاہی کے اوپر چڑھ کے قلمی انجیل کھول رہے تھے اور کچھ پنجوں کے بل چل کے کے کمرے میں داخل ہونے ہی والے تھے لیکن پادری صاحب نے یکایق تھپڑوں اور گھسوں کی بوچار شروع کر دی ان کے کوٹ کا کالر پکڑ پکڑ کے پادری صاحب نے انہیں اٹھا لیا اور جہاں کھڑے ہو کے مناجاتے گائی جاتی تھی وہاں کے پتھروں پر گھٹنوں کے بل ایسی مضبوطی سے جما دیا جیسے انہیں بو رہے ہوں ہاں جب وہ ایما کے پاس لوٹ آئے تو اپنا لمبا چوڑا سوتی رومال کھول کر اس کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولے تو میں کہہ رہا تھا کہ کسانوں کی حالت بڑی رحم کے قابل ہے اور لوگوں کی حالت بھی ایما نے جواب دیا درست ہے مثلا شہر کے مزدوروں کی ان کی نہیں معاف کیجے گا میں ایسی ایسی غریب عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پیچھے پورا کا پورا کمبا ہے ہر طرح سے نیک ہیں سچ کہتا ہوں بالکل فرشتہ ہیں لیکن کھانے کو روٹی نہیں جڑتی مگر وہ لوگ ایما نے جواب دیا اور بولتے بولتے اس کے منہ کے کونے پھڑکنے لگے پادری صاحب وہ لوگ جن کے پاس روٹی تو ہے مگر اور چیزیں نہیں ہاں مثلا جاڑوں میں آگ پادری صاحب نے کہا او ہو اس سے کیا ہوتا ہے है? اس سے کیا ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آدمی کے پاس کھانے بھر کو ہو اور آگ تاپنے کو لکڑیاں ہوں تو کیونکہ بہرحال یا خدا ایما نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے پادری صاحب نے فکر مند ہو کر ایما کے پاس آتے ہوئے کہا آزمے کا فطور معلوم ہوتا ہے مادام بواری آپ فورن گھر جا کے تھوڑی سی چائے پیجئے اس سے آپ میں طاقت آئے گی نہیں تو پھر تازے پانی میں ذرا سی چینی ڈال کے پیجئے کیوں اور وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے ابھی خواب دیکھتے دیکھتے چونکی ہو بات یہ ہے کہ آپ بار بار ماتھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی میں سمجھا کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں پھر کچھ خیال آیا تو پادری صاحب بولے لیکن آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھیں۔ کیا بات تھی واقعی مجھے بالکل یاد نہیں آ رہی میں کچھ نہیں کچھ نہیں احما نے دوہرایا اور اس کی نظریں چاروں طرف گھوم کر آہستہ آہستہ اس جبش بڈھے پر ٹھہری دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آخیں ڈال کر دیکھا مگر بولے نہیں اچھا تو مادام بواری آخرکار پادری صاحب نے کہا معاف کیجیے گا لیکن آپ تو ہیں کام پہلے ہونا چاہیے اب چل کے ذرا ان کھلندڑوں کو دیکھوں ان بچوں کو پہلی دفعہ نماز پڑھانے کی رسم ادا ہونے والی ہے مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس وقت تک ہم پوری طرح تیاری بھی نہیں کر سکیں گے چنانچہ کچھ دن سے میں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ ہر بدھ کو انہیں ایک گھنٹہ زیادہ روکے رکھتا ہوں اور لڑکے اسی طرح گھٹنوں کے بل جھکے کھڑے رہتے ہیں بچارے بچے انہیں خدا کے راستے پر اتنی جلدی نہیں چلایا جا سکتا ویسے بھی خدا نے اپنے آسمانی بیٹے کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اچھا مادام خدا آپ کو تندرستی دے اپنے شوہر سے میرا آداب کہہ دیجیے گا اور پادری صاحب دروازے پر تازیمن گھٹنے ٹیک کے گرجا کے اندر چلے گئے ایما نے دیکھا کہ پادری صاحب سر تھوڑا سا کندھے کے اوپر جھکائے دونوں ہاتھ کھلے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے بھاری بھاری قدم اٹھاتے بینچوں کی دوہری قطار کے بیچ میں غائب ہو گئے پھر وہ اپنی ایڑی کے بل ایک ساتھ پوری کی پوری گھوم گئی جیسے کھوٹی کے اوپر کوئی مجسمہ اور گھر چل دی لیکن پادری صاحب کی بلند آواز اور لڑکوں کی صاف صاف آوازیں ابھی تک اس کے کان میں آ رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کیا تم عیسائی ہو جی ہاں میں عیسائی ہوں عیسائی کیا ہوتا ہے وہ جو بیپٹسما لینے کے بعد بیپٹسما لینے کے بعد بیپٹسما لینے کے بعد وہ جنگلہ پکڑ پکڑ کے زینے پر چڑھ گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کے آرام کرسی پر گر پڑی کھڑکیوں کے شیشوں میں سے آنے والی سفید روشنی ہلکا ہلکا لہریاں بناتی ہوئی پڑ تھی میز کرسیاں ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتی اور سائے میں ایسی کھو گئی ہیں جیسے اندھیرے کے سمندر میں آگ بدھ چکی تھی گھڑی ٹکٹک ٹک کیے چلی جا رہی تھی اور ایما کو یوں ہی مبہم سا تعجب ہو رہا تھا کہ سب چیزیں تو پرسکون ہے مگر میرے اندر طوفان برپا ہے لیکن نن برت وہاں موجود تھی وہ اپنے بنے ہوئے جوتے پہنے کھڑکی اور میز کے بیچ میں لڑکھڑا ہوئی چل رہی تھی اور اپنی ماں کے پاس آ کے کے گاؤن کی ڈوریاں پکڑنے کی کوشش کر تھی مجھے مت تنگ کرو ایما نے اسے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا بچی پاس آ کے گھٹنوں سے لگ کے کھڑی ہو گئی اور بازو ایما کے گھٹنوں پر ٹپک رہی تھی مجھے مت تنگ کرو ایما نے ججلا کے دوبارہ کہا اس کا چہرہ دیکھ کے بچی ڈر گئی اور چیف چیف کے رونے لگی میرے پاس سے ہٹو گی بھی کہ نہیں اما نے اسے کوہنی سے دھکیلتے ہوئے کہا ورت الماری کے پائی کے پاس گر پڑی اور دراز کا پیتل کا دستہ اس کے گال پر لگا جس سے گال کٹ گیا اور خون نکلنے لگا مادام بواری نے لپک کر اسے اٹھایا گھبراہٹ میں گھنٹی کی رسی بھی ٹوٹ گئی اس نے پورا زور لگا کے ملازمہ کو پکارا اور اب وہ اپنے آپ کو کوسنے ہی والی تھی کہ اتنے میں چارلز نمودار ہوا کھانے کا وقت تھا اور وہ گھر میں آ پہنچا تھا ذرا دیکھو تو پیارے ایما نے بڑی پرسکون آواز میں کہا بچی کھیلتے کھیلتے گر پڑی اس کے چوٹ لگ گئی ہے نے اسے تسلی دی کہ معاملہ ایسا سنگین نہیں ہے اور مرہم لینے چلا گیا آری نیچے کھانے کے کمرے میں نہیں گئی اس نے کہا کہ میں یہیں بچی کے پاس بیٹھی رہوں گی پھر بچی کو سوتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جو تھوڑی بہت فکر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور وہ اپنی نظروں میں بڑی احمق معلوم ہونے لگی اور ساتھ ہی بہت نیک بھی کیونکہ اس وقت وہ اتنی سی بات پر ایسے بے چین ہو گئی تھی برت اب بالکل سپکیاں نہیں لے رہی تھی اس کے سانس لینے سے سوتی چادر کچھ یوں ہی خفیف سی اوپر اٹھتی تھی اس کی آدھی بند آنکھوں کے کونوں میں بڑے بڑے آنسو چمک رہے تھے اور پلکوں میں سے دو زرد زرد سی بیٹھی ہوئی پتلیاں نظر آ رہی تھی اس کے گال پر پایا لگا ہوا تھا جس سے کھال سکڑ گئی تھی بڑی عجیب بات ہے ایما نے سوچا یہ بچی کیسی بدسورت بچ ہے چارلز بچا ہوا مرہم واپس کرنے دوا فروش کی دکان پر چلا گیا تھا جب وہ گیارہ بجے وہاں سے واپس آیا تو اپنی بیوی کو پالنے کے پاس کھڑے پایا یقین مانو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ایما کے ماتھے پر بوسا دے کہنے لگا میری جان فکر مت کرو مفت میں کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو وہ دوا فروش کی دکان پر بڑی دیر بیٹھا تھا حالانکہ اسے کچھ ایسی فکر تو نہیں معلوم ہوتی تھی مگر بہرحال اومے نے اس اس کا دل بہلانے اور اس کی دل جمعی کرنے میں پورے اہتمام سے کام لیا پھر یہ ذکر چھڑ گیا کہ بچپن میں کیا کیا خطرات پیش آتے ہیں اور نوکر کیسی بے پرواہی برتتے ہیں بادام اومے کو بھی اس کا تھوڑا سا تجربہ تھا اس کے سینے پر اب تک نشان موجود تھے بات یہ ہوئی تھی کہ بچپن میں ایک باورچن نے اس کے اوپر شوربے کا بھرا ہوا پیالہ الٹ دیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کے علاج میں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی اومے کے یہاں نہ تو چھریوں کو تیز کیا جاتا تھا نہ فرشوں پر موم لگتا تھا کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں تھی اور آتش پر مضبوط سلاخیں بچے اپنی شوخی کے باوجود جگہ سے ہل تک نہیں سکتے تھے جب تک کہ کوئی ان کی نگرانی نہ کر رہا ہو ذرا سا زکام ہو تو ان کا باپ انہیں فوراً دوائیں پلانی شروع کر دیتا تھا اور جب تک وہ چار سال کے نہ ہو جائیں انہیں بغیر کسی رو رعایت کے روئی دار ٹوپ پہننے پڑتے تھے یہ درست ہے کہ یہ مادام اومے کی جدت تباہ کا نتیجہ تھا اور اس کا شوہر اس بات پر دل ہی دل میں کڑتا تھا اسے اندیشہ تھا کہ دماغی اعضا کو اس طرح دبے رہنے سے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بلکہ وہ تو اپنی بیوی سے یہاں تک کہا کرتا تھا کہ تم انہیں کہیں وحشی اور جنگلی تو نہیں بنانا چاہتی مگر چارلز اس دوران میں کئی دفعہ گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کر چکا تھا جب کلرک اس کے سامنے سے گزرتا ہوا اوپر گیا تھا تو چارلز نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا تھا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں کہیں اسے کوئی بدگمانی تو نہیں ہو گئی لیو نے اپنے آپ سے سوال کیا اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ طرح طرح کی باتیں سوچ سوچ کے پریشان ہونے لگا آخر کار چارلز نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس سے کہا آپ رواں جائیں تو ذرا یہ دیکھیے گا کہ عمدہ سی تصویر کتنے میں کھینچتی ہے یہ ایک جذباتی سی بات تھی وہ اظہار ملاطفت کے طور پر کسی دن اچانک اپنی بیوی کو فراک کوٹ میں اپنی تصویر پیش کرنا چاہتا تھا مگر وہ پہلے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پیسے کتنے لگیں گے اس نے یہ کام اس خیال سے مونسیون لوگوں کے سپرد کیا تھا کہ انہیں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ہر ہفتے شہر جاتے رہتے تھے کیوں مونسیون اور اومے کو شبہ تھا کہ آمد و رفت کی طے میں کوئی نوجوانوں والا کاروبار کو عشق کو محبت کی سانٹ گھانٹ ضرور ہے مگر اس کا خیال غلط تھا لیوں عشق بازی کے چکر میں نہیں تھا آج کل وہ ہمیشہ سے زیادہ غمگین تھا مادام لفنا سوا نے یہ بات بڑی آسانی سے بھانپ لی تھی کیونکہ لو کی رکابی میں کافی کھانا بچ رہتا تھا یہ راز معلوم کرنے کے لیے اس نے بینے سے دو ایک سوال کیے مگر اس نے بڑی درشتی سے جواب دیا کہ مجھے کوئی پولیس سے تنخواہ ملتی ہے جو میں جاسوسی کرتا پھروں